اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم حبیبنا و حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیاری آزمات حج بہنوں۔ اللہ آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھول دے سعادتوں کے کبھی ختم نہ ہونے والے دروازے کھول دے اور آپ سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے آپ کے حج کو مبرور کرے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں حرم فرم کراچی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی داستان کو شیئر کریں جس طرح صحابہ نے جزیات کے ساتھ یہ داستان ہمیں سنائی اور ایک ایک بات کو ریکارڈ کیا تو وہ ہم آپ سے چند ایک ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کریں گے قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے نا کلین کم تم تو ہبون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیچھے چلو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا حج اصل میں جو ہمیں سب سے بڑھ کر چاہنے والا ہے نا جو سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس کے گھر جانے اس کی گلی میں چکر کاٹنے اس کے در و دیوار سے چمٹنے اور اس کی لذ قربت کی لذت پانے کا نام ہے جس کی محبت و قربت ہی زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے اور جس کی چنگاری سے ہی دل کی حرارت روشنی اور زندگی کا سامان ہے حج سرسر محبت سے عبارت ہے یہ محبت کی عبادت ہے حج محبت کا سفر ہے محبت کا والحانہ پن کا اظہار ہے حج وفائے محبت کا امتحان ہے اور حج اپنا سب کچھ محبوب کے قدموں پر نثار کر دینے کا اعلان ہے اور اس حج کے سفر کے لیے اسے مناسب اور کیا ہو سکتا ہے کہ قدم قدم ہم اس ہستی کے ہمراہ جائیں اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جائیں جو محبوب کا سب سے زیادہ چاہنے والا تھا جو سب سے بڑھ کر اللہ کا حبیب تھا اور اگر وہ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو تو ہمارے ایمان کے کوئی معنی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں بار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ سے ایک ہی حج کیا اپنے وفات سے تین ماہ قبل حجرت کے دسویں سال میں اور یہ حج کے فرض ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بھی حج تھا اور آخری بھی حج یہی تھا اور یہ ایک ہی حج کرنا تھا کہ پھر اس کی اد... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک ہی حج کرنا تھا اس کی ادائیگی اتنی موقر کی رب العالمین نے کہ آپ کی حیات طیبہ کا یہ سب سے آخری کام ٹھہرا یہ وقت تھا جب اللہ کی نصرت جو تھی وہ نمودار ہو چکی تھی مکہ فتح ہو چکا تھا بیت اللہ کی کنجیاں دین ابراہیمی کے وارثوں کے ہاتھوں میں تھیں ارب سرنگو ہو چکا تھا اسلام کا بول بالا تھا دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ اسلام اب چڑھتا سورج ہے اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تکمیل دین ہو چکی تھی اطمام نعمت ہو چکا تھا سوائے حج کی عملی تعلیم کے اور اب وقت آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو الوداع کہتے ہیں تو مناسب کی تعلیم مکمل کر دیں اور شہادت حق کی ادائیگی کا اور امانت حق کی تبلیغ کا کام مکمل ہو جائے اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیتیں فرما دیں جہلیت کے تمام آثار کو مٹا دیں اور پیروں تلے رون ڈالیں اور امت سے عہد وساخ بھی باندھنے والے وعید بھی لے لیں تو اللہ نے اس حج کو فرض کر دیا یہ حج بتا بلا شبہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور اس لحاظ سے یہ منفرد ہے کہ ہزار خطبے ہزار درس ہزار کتابیں ہزار صحبتیں بی اطوام نحمد تکمیل دین اور طالب و کا وہ کام نہیں کر سکتی جو اسے ایک حج کے ذریعے ہوا اور اس لحاظ سے بھی یہ حج منفرد ہے کہ اس پورا سفر حج, حج کا جو ہے یہ ایک رواں رواں میدان جہاد تھا ایک دوڑتی بھاگتی مسجد تھا اور چلتا پھرتا مدرسہ تھا حج, یہ حج کا سفر اس نے دلوں کو بے کر دیا لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اور ان میں شوق و محبت کی چنگاریاں روشن کر دی ایمان کو توانا کیا اخلاق کو نکھارا اور دین کی بنیادی تعلیمات کو واضح کر دیا اور بہنوں اسی حج کے دوران عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی الکمل اکمم تو علیہ کم نی مدی ورزی تلکم السلام دینہ انشاء جب آپ حج سے واپس آئیں گی تو اس آیت کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز عزیز اور یہ حج اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف بخشا تھا انہوں نے شوق اور محبت کے ساتھ بے انتہا محبت کے ساتھ اس سفر کے ایک ایک لمحے کو ایک ایک منزل کو ریکارڈ کیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا کہ احکامات کا تذکے کا تعلیم کا ایک بیش بہ خزانہ ہمارے ہاتھ پھان گیا اور دوسری طرف محبت کی ایک انوکھی داستان رقم ہو گئی یہ امت بڑی خوش قسمت ہے اور کبھی بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی جنہوں نے یہ بیشبا خزانہ ہمارے لیے جمع کیا اور یہ داستان اتنی تفصیلی ہے اتنی لذت ہے اس کے تذکرے میں کہ شوق بے ہو جاتا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے قدم بقدم اس سفر حج میں ہم بھی شرکت کر سکیں تو بہنوں ہم ب نفیس تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکتے لیکن انشاءاللہ ہم اب اس اسی شوق کے ساتھ اس حج کی داستان کو پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ لکھ لے آپ کو یاد ہوگا جب غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی صحابہ کی ایک طویل ترین سفر تھا مشقت اور اسرت کا سفر تھا اور آپ وسلم نے صحابہ سے واپسی کے سفر میں کہا مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی وادی تم نے بات نہیں کی لیکن وہ تمہارے ساتھ تھے کوئی گھاٹی عبور نہیں کی وہ ہر منزل ہر قدم پر تمہارے ساتھ ساتھ تھے نا تو صحابہ نے یہ رسول اللہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی تو آپ نے کہا ہاں انہیں عذر نے روک لیا تھا ورنہ دل تو ان کے تمہارے ساتھ ہی تھے ورنہ ضرور تمہارے ساتھ ہوتے تو یقینا ہم اللہ کے نبی کے ہم رکاب تو ہو نہیں سکتے لیکن ہم اسی شوق سے استا اس کو آپ کو سنائیں گی اور اسی شوق سے آپ سب اس کو سنیں گی کہ اللہ ہمیں ان کے ہم رکھاب لوگوں میں لکھ لے گا انشاءاللہ العزیز اللہ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ میرے شوق کی یہی لاج رکھ وہ جو دور ہے بہت دور ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے شوق کی یہی لاج رکھ لے گا جی تو بہنوں بیس رمضان المبارک آٹھ ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا اور نو ہجری کے آخر یا دس ہجری کے شروع میں حج کی فرضیت کا حکم نازر ہوا اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو امیر الحج بنایا اور تین سو صحابہ کو ان کے ساتھ رضوان اللہ کو ہمرا روانہ کیا اور انہوں نے سب کو حج کرایا اور ان کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ والے نے حضرت علی المرتض رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا انہوں نے سور توبہ کی آیات پڑھ کر سنائیں اج کے احکام کا اعلان کیا اور مسجد حرام کو اور بیت اللہ کو اور اس شہر مکہ کو شرک کی تمام آلودیوں سے پاک کیا جا چکا تھا اب اتماع میں حجت ہو گئی اور کفار اور شرق, کفر شرک کے سارے ان سے معاہدے ختم ہو گئے اور ان کے ساتھ ولایت کے سارے تعلقات توڑ دیے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حرم میں داخل نہیں ہونے پائے گا اور نہ ہی کوئی ہو کر کعبہ کا طواف کر سکے گا اور اب وقت آ گیا تھا جب کعبہ شر کی آلودیوں سے پاک ہو گیا تو اب وقت آ گیا کہ دین جو ہے وہ بالکل مکمل ہو جائے اور اس دین کی حفاظت اور غلبے کے لیے جس محبت جس حرکت اور قربانی کی ضرورت ہے اس کی جامع عبادت یعنی حج کے مناسب کی صحیح صحیح تعلیم امت کو دے دی جائے تاکہ کیا مت تک یہ امت جو ہے رسولت ابراہیمی کے مطابق اس عبادت کو انجام دے سکے چنانچہ فرضیت حج کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی تاخیر کے حج کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے اور ہجرت کے بعد مدینہ سے حج ودا کے سواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور حج نہیں کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مکہ میں پانچ مرتبہ داخل ہوئے فرضت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ نے چار مرتبہ عمرہ کیا یہ سب عمرے آپ صلی ایک جو حج کے ساتھ کیا تھا کے مہینے میں کیا پہلا عمرہ عمرہ ہے حدیبیہ کے وقت کا عمرہ ہے جو حضور سرسر میں کیا اور مشرقین نے کعبہ تک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اس لیے آپ نے اور صحابہ نے حلق کروایا احرام و قربانی کی اور مدینہ واپس آ گئے اور دوسرا عمرت القضا ماہدہ حدیب، دیبیہ کے مطابق حضور وسلم نے اگلے سال سات میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تین روز قیام پر مایا عمرہ ادا کر کے واپس ہوئے اور اس میں بہرحال اختلاف ہے کہ عمرہ سال گزشتہ کے عمرے کی قضاء تھی جب آپ کو روک لیا گیا تھا یا یہ نیا عمرہ تھا اور تیسرا عمرہ جورانا سے حضرال السلام نے حنین سے واپسی کے وقت کیا جورانا سے احرام باندھ کر اور یہ عمرہ اپنے رات کو کیا اور عمرہ کر کے رات کو ہی جورانہ واپس تشریف لے گئے اور چوتھا عمرہ آپ صلیم نے حج کے ساتھ کیا اب حج کی فرضیت کے حکم آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا حضرت ابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے اس لیے حج کرو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے اپنا سوال تین مرتبہ دہرایا اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس پر عمل نہ کر پاتے پھر آپ سر نے رہنمائی فرمائی اور کہا جب تک میں خود تم سے کچھ نہ کہوں کوئی حکم نہ دوں تم بھی مجھ سے نہ پوچھا کرو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال پوچھنے اور پھر ان کے ارشادات کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے اس لیے جب بھی تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دوں تو جتنا بس میں بس میں ہو اتنا کرو اور جب کسی بات سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو پھر فرمایا حج کرنا صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور جو اسے زائد کرے وہ نفل ہے یہ روایت مسلم میں بھی آئی اور اس کو نسائی نے بھی روایت کیا پھر حج کی ترغیب دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ سب کے حج کو اللہ مبرور کرے اور آپ سم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شا صرف اللہ کے لیے حج کرے گا اور حج کے درمیان شہوت پہ نہ پڑے گا نہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا گویا اس کی ماں نے کہ پیٹ سے وہ آج ہی پیدا ہوا یہ بخاری و مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تاکید فرمائی کہ جو حج کا ارادہ کر لے تو وہ جلدی کرے یعنی سستی اور ٹال مٹول میں دیر نہ لگائے اس کو اب نے روایت کیا اور مزید آپ سزن میں بشارت دی کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں وہ اس کو پکارے تو وہ قبول کرتا ہے وہ استغفار کرے انہیں بخش دیتا ہے ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور بہنوں یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ میرے مہمان ہیں تو مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں استغفار کرو میں بخش دوں گا اور ایک آدمی نے پوچھا رسول اللہ حج کیا ہے تو فرمایا بال پریشان ہو خوشبو نہ لگی ہو ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے فرمایا زور زور سے لمبیک پکارنا اور قربانی کرنا اور ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ حج کب واجب ہوتا ہے تو فرمایا جب سفر کا خرچ اور اہل و عیال کے لیے کھانے کا انتظام ہو تو حج فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورن حج کا ارادہ کر لیا اور ذکر دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں عام اعلان کرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں اب یہ اعلان پورے عرب میں ہو کے اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل کے اور تمام مسلمانوں نے حج کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کر سکیں مدینہ کے گرد و نواق کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ گروہ در گروہ اس مقصد کے لیے مدینہ آنا شروع ہو گئے سارا عربی شرف ہمر کے لیے امر آیا جو شخص آنے کی طاقت رکھتا تو وہ آ گیا جن کے پاس سواری تھی وہ سواریوں پر آئے جن کے پاس سواری نہیں تھی وہ پیدل آئے اور ہر شخص کی یہی تمنا تھی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ کے اقتدام حج کرے اور آپ صلیم کی طرح مناسب ادا کرے اور ہر درجے اور ہر طبقے کے لوگ آ گئے امیر بھی اور غریب بھی بوڑھے بھی اور بچے بھی صحت مند بھی اور بیمار بھی عورتیں بھی کثیر تعداد میں ہمراہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطالعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور راستے میں بھی مدینہ تک کی ساری منزلوں میں تو لوگ آتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہوتے جاتے تھے اور ذکا کی پچیس تاریخ تھی اور یہ پیر کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے اور اس بارے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ جمعہ حج کا دن جمعہ تھا اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو جمعرات ذکا کا مہینہ انتیس کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم چار ضلع جہ مبارک کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے مدینہ اور مکہ کے درمیان نے فتح مکہ کے سفر کے دوران قیام کیا تھا ان آٹھوں منزلوں پر اور لوگوں نے ان مقامات پر مساجد تعمیر کر لی تھی جیسا کہ ہمیں بخاری سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں شمار بھی کیا اس لحاظ سے یہ سفر بھی آٹھ دن کا ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پچیس کو آپ مدینہ سے نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی چار رکتیں مسجد نبی میں پڑھیں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا انہیں احرام اور اس کے واجبات اور سنن کی تعلیم دی ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں فرمایا اہل مدینہ ذلحلی سے ذلحلی سے احرام باندھیں گے <خصف> یہ بخاری سے روایت ہے ابو زرین رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرا باپ کوڑا ہو چکا حج عمرے کی طاقت نہیں رکھتا نہ سواری پر سوار ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر اور ایک آدمی نے کہا میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی مگر وہ مر چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر قرض ہوتا تو, تو اس کو ادا کرتا اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قرض کو ادا کرو وہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے اسے بھی بخاری مسلم نے روایت کیا اور ایک آدمی نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا کہ بہت بری ہو چکی ہیں سوار کیا جائے تو برداشت نہ کر سکے گی حج نہ کر پائے تو خودکشی کر لے گی انہوں نے اتنا شوق تھا حج کا تو آپ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں پر قرض ہوتا تو, تو کیا تو اسے ادا کرتا اس نے کیا ہاں ضرور آپ وسلم نے فرمایا تو پھر اپنی ماں کی طرف سے حج کر بخاری کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رات کو میرے پاس میں رب کی طرف سے آنے والا آیا اور کہا آپ اعلان کر دیں کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تیل ڈالا لباس بدلا تحمد باندھی چادر اوڑی زہر اور اثر کے ماں بہن مدینہ سے نکلے حضرت ابو دجانہ کو مدینہ کا گورنر مقرر فرمایا اور یہ جو کہا نا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا تو یعنی حج تو کی طرف ترغیب دلائی ذلحلیفہ میں احرام پہلی جو تھا ذوالحلیفہ میں جو احرام باندھا گیا تو یہ پہلی منزل تھی جہاں آپ نے کیا جا کے کام کیا اس سے پہلے عرب نہ سمجھا کرتے تھی کہ حج کے سفر میں عمرہ ادا کرنا جو ہے وہ گویا کعبے کی بے حرمتی کرنا ہے تو عمرے کے لیے وہ علیحدہ سفر اختیار کیا کرتے تھے اور حج کے لیے علیحدہ تو اسلام نے عمرے کو حج میں داخل کر دیا اور ہمارے لیے بڑی سہولت ہو گئی اچھا اب مدینہ سے مکہ جانے کے لیے چار راستے معروف تھے ایک طریقے السلطانی اور دوسرا طریق الغیر تیسرا طریق الفری اور چوتھا طریق شرقی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات ظہر مدینہ سے نکلے تو طریق السلطانی اختیار کیا جسے طریق شجارا بھی کہا جاتا ہے اور رخ کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے لیے نکات مقرر کر چکے تھے یہ مدینہ سے چھ میل کے فاصلے پر وادی کے اکبر میں واقع ہے اور یہیں بیر علی کے نام کا کنواں بھی ہے اسی وجہ سے اس جگہ کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے یہاں پہنچ کر آپ علیہ وسلم نے پڑھاؤ کیا اثر کی دو رکتیں پڑھی اور رات وہیں گزاری یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں پڑھی اثر مغرب عشاء فجر اور زہر دوسرے دن زہر سے قبل آپ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے قبل دوبارہ غسل کیا حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آپ وسلم کے سر اور جسم مبارک میں ذریعہ خوشبو لگائی ہندوستان سے آنے والی اس خوشبو کا استعمال اہل حجاز میں معروف تھا اکثر لوگ اسے استعمال کیا کرتے تھے اور اس خوشبو میں مشک شامل تھا اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اب بھی آپ سزم کی مانگ اور داری میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں احرام باندھنے سے قبل یہ خوشبو لگائی گئی لیکن وہ بعد میں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نے کچھ لگا رکھا ہے بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا اس کے بعد اپنے لباس تبدیل کیا تحمد باندھی چادر اوڑی دو رکت نماز ادا کی پہلی رقط میں سورت القافر دوسری میں نے کلاوت کی, کی ابن قیم رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زہر کی دو رختیں تھیں اور آپ سے, سے احرام کے لیے الگ سے دو رکھتے پڑھنا منقول نہیں ہے لیکن جمہور علما کے نزدیک کے سنت الاحرام کی دو رکتیں تھیں جن کے احرام کی نیت سے قبل پڑھنا پسندیدہ ہے بہرحال دورکت نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر بیٹھے حجر عمرے کی نیت فرمائی تلبیہ پڑھا احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمی لگا کر سر کے بالوں کی تہبی جمائی ہوئی تھی تاکہ وہ بکھرے نہ اور ان میں جونا جوئیں پڑیں یہ تلبیز کہلاتی تھی اور اس میں شہد و کچھ ڈال کے بنایا جاتا تھا جیسے آج کل ہم جل لگاتے ہیں تو اس سے بال چپک جاتے ہیں نا تو اس طرح یہ سر پر لگایا جاتا تھا تو آپ نے احرام بارنے سے قبل اس کو اپنے سر پر لگایا تھا پھر آپ صلی اللہ اپنے قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے تلبیہ پکارا اور جب اونٹنی بیدہ پہاڑی پر چڑ گئی تو پھر آپ نے بلند آواز میں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا آپ سزم تلویہ اتنی بلند کہا کہ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اسے سن لیا اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آواز ملا دی اور صداؤں سے گونج اٹھا بعض لوگوں نے آپ سزم کو مسجد میں مسلح پر تلبیہ کہتے سنا بعض نے اونٹی پر سوار ہوتے وقت اور بعض نے بیدا پہاڑی پر سے اور ہر ایک نے اپنے مشاہدے کے مطابق روایت کیا ہے کہ آپ نے احرام کہاں باندھا بعض صحابہ نے کہا کہ آپ نے لبیک من الفاظ کا اضافہ بھی کیا کہ بلندیوں والے میں حاضر ہوں فضیلتوں والے کے الفاظ کا اضافہ کیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گروہ نے حج اور عمر دونوں کا احرام باندھا یعنی حج کران کا صحابہ کے ایک گروہ نے صرف حج کا یعنی حج افراد کا اور ایک گروہ نے صرف عمرے کا یعنی حج تمتوں کا احرام باندھا اور ہیں کہ ہم نے صرف حج کا احرام باندھا ہم حج کے دون دنوں میں عمرہ کرنے سے واقف نہ تھے بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا بعد میں عمرہ بھی اس پہ شامل کر لیا کر لیا گیا وہ پہلے آپ مفرد تھے پھر قارن ہو گئے حضور صلم کبھی حج کے لیے طلبیہ پڑتے لمبئی کا حج کبھی حج اور عمرے کے لیے لمبئی کا حج و عمرہ اور کبھی عمرے کے لیے لمبئی کا عمرہ جس نے جو سنا اسی کے مطابق روایت کر وسلم کی نیت کیا تھی پھر تلبیہ کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی فرما رہے تھے اللہ جل حج اللہ ریام اللہ اسے ایسا حج بنا دے جس میں کوئی ریا نہ ہو اور نہ کوئی دکھاوا ہو اللہ آپ سب کے حج کو بھی ایسا ہی حج بنائے اور ہمیں بھی ایسے ہی حج کی توفیق عطا فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے جانور پیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے گلے میں جوکیوں کے ہار ڈالا قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار اور ان کی شناخت اور حفاظت کے لیے ایک معروف نشان تھا اور پھر آپ نے اونٹی کے کوہان کے کنارے پر نیچے سے ہلکا سا نشان لگایا اور اور یہ اشعار کا یہ عمل جو تھا یہ بھی شناخت اور حفاظت شناخت اور حفاظت کی غرض سے تھا اور بعض علما کے نزدیک ایسا اشعار جو ہے یہ مکرو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں پر ناجیہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو معور فرمایا انہیں مکہ کی طرف روانہ کر دیا اور یہ ناجیہ جو تھے عمرہ دیوی اور امرا قزا میں بھی قربانی کے جانوروں کے نکداشت پر معمود تھے تو میں حضرت البکر بیوی بی، حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بی، حضرت اسمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے ہاں زچگی ہوئی اور محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا کہ میں کیا کروں یعنی اب ڈیلیوری ہو گئی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا اب میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کریں مضبوطی کے ساتھ کپڑا باندھیں احرام باندھیں اور سفر جاری رکھیں اور تل پکارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ شبرما کی طرف سے لبعک تو آپ سے سب نے ان کو پکار کے پوچھا یہ شبرما کون ہے اس نے کہا میرا بھائی آپ نے فرمایا کہ ت نے اپنا حج کر لیا اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پہلے اپنا تو حج ادا کر پھر شبرما کی طرف سے کر سبیس ذکرہ کوئی اتوار کے دن نماز زہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ رضوان اللہ اچمائین بلند آواز سے لبیک لبیک کہتے ہیں وزل حلیفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کے ایک جنگل تھا کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے <سلام> د آپ سزم کی اونٹنی پر نہ محمل تھے نہ ہودج نہ علما کی طرف سے ان کے استعمال کا جواز موجود ہے لیکن آپ سرزم کے اونٹ پر اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں لیکن آپ نے ان کے استعمال سے منع بھی نہیں فرمایا اس مقدس کارواں کے ساتھ راستے میں ہر جگہ سے فوج در فوج لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے تعداد کا شمار تو ممکن ہی نہ تھا اور کسی نے کوشش بھی نہیں کی تبوک میں تعداد ایک لاکھ تھی اور اس سے زیادہ تھی ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چالیس ہزار تھے دوسری کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے بہرحال ڈیڑھ لاکھ کے لگ بھگ صحابہ آپ کے ہمراہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلند آواز سے لبیک فرماتے تو ہر طرف سے قلگیز آواز کی باز گشت آتی تو جب البیک کی آواز سے گونج اٹھتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ پیچھے بیٹھے تھے اور بیان کرتے کہ ہم چاروں طرف لوگ حج اور عمرے کے لیے چلا چلا کر لبیک لب کہہ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان الہی کے مطابق صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا تھا کہ زور زور سے لبیک لب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرعیل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو حکم دوں کہ وہ احرام باندھتے ہوئے یا لبیک کہتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کریں۔ اور نبی صلی اللہ کے راہ میں جب کسی پہاڑی وادی سے گزر ہوتا تین بار با آواز بلند تک فرماتے تھے فتح مکہ کے سفر میں آپ نے جن منازل میں نماز ادا کی تھی وہ برکت کے خیال سے لوگوں نے مسجدیں بنا لی تھی اور آپ انہی مساجد میں نماز ادا کرتے جا رہے تھے ملل کے مقام پر جو مدینہ سے اکہتر میل کے فاصلے پر ہے حضور وسلم نے درد کی تکلیف کے ازالے کے لیے اپنی پشت پر کپنگ کروائی جس کو ہجامہ کرنا ہم کہتے ہیں. اگلی منزل روہا تھی دوسری منزل روہا کے مقام پر تھی اور یہ مدینہ سے ساٹھ کلومیٹر دور دو راتوں کے سفر پر واقع تھا وادی روہا کی مسجد میں دوسر میں نماز ادا کی اور فرمایا مجھ سے پہلے اس میں ستر انبیاء نے نماز ادا کی ہے اگر آپ کو موقع ملے تو یہاں پہ ضرور نماز ادا کر لیجئے گا روح میں ایک گورخر نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے چھوڑ دو ممکن ہے اس کا مالک آ جائے اتنے میں جو بہزی جو مالک تھے آ انہوں نے ذبح کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گورخر حاضر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کو ہدایت کی انہوں نے گوش سب میں تقسیم کر دیا محرم کو شکار کرنے کی ممانت ہے لیکن حضور سلسل میں فرمایا شکار کا گوشت حالت احرام میں تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تم خود شکار نہ کرو تمہارے لیے شکار کیا گیا ہو نہ تمہارے لیے شکار کیا ہے اور نہ تم نے خود شکار کیا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے جس طرح آپ راستے میں ہوٹلس میں اور مختلف جگہ پہ کھائیں گی کھانا تو وہاں پہ جو مسافروں کے لیے کھانا ہوٹلز میں تیار ہے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں اب روحت سے اگلی منزل سرف تھی روحت سے زور سلسلم چلے تو اسایا کے مقام پر اترے یہ تیسری منزل تھی جو جوخا کے قریب راستے پر ایک سو بیس کے فاصلے پر تھی اور چوتھی منزل عرف کے مقام پر فرمائی حضور نے اپنے یہاں حضور نے اپنے سر پہ کپنگ کروائی اور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سفر حضرت بکر صدیق کا سامان ایک اور حضرت بکر صدیق کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا اور دوسرے اونٹ پر حضرت عائشہ اور حضرت اسما کا سامان بھی تھا حضرت البکر کا ایک غلام اس کی نگرانی پر معمور تھا اور جب وہ انتظار کرتے رہے اور غلام سامان لے آئے گئے لیکن جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ ہی نہ تھے تو حضر بکر نے پوچھا کہ اونٹ کہیں بولا وہ گم ہو گیا بہت ناراض ہوئے اسے تعدیب کی کہ ایک ہی اونٹ تھا وہ بھی تم نے گم کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حضرت بکر کو روکا اور فرمایا اس محرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے ابو بکر نرمی برتو معاملہ نہ تمہارے اختیار میں ہے نہ ہمارے یعنی یہاں سے آپ سر, سر نے امت کو تعلیم دی کہ محرم کو اسا بھی نہیں کرنا ہے نا سعد رضی اللہ تعالیٰ قیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان کا اونٹ لے کر دوڑے دوڑے آیا کا یع رسول اللہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کا سامان کا اونٹ کم ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارا سامان واپس لے آیا ہے تم اپنا سامان لے جاؤ بارہ اللہ فی کماں تم دونوں پر کو اللہ برکت ادا کرے ارد سے چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا کے مقام پر اٹھ یہ پانچویں منزل تھی جوفہ سے چونتیس کلومیٹر دور رابق سے پہلے یہی وہ مقام ہے جہاں سر سلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا یہی ودان کا وہ مقام ہے جو مستورہ کے نام سے مشہور ہے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یا آپسم کی خدمت میں گورخر کا ہلدیا پیش کیا جو آپ نے واپس کر دیا بعض روایت کے مطابق آپ سر نے زندہ گورخر واپس کر دیا لیکن گوشت قبول کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صفیہ کا اونٹ کم ہو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنتے فرمایا کہ نے ایک اونٹ دے دے تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک یہوداً کو دے دوں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور ان سے دو ڈھائی ماہ تک بات نہ کی اور یہی وہ سفر ہے جہاں وہ واقعہ بھی پیش آیا جو انجشا رضی اللہ تعالیٰ نہوں, عورتوں کے اونٹوں کے لیے حدیخوانی کر رہے تھے حضرت انجشا کی آواز بہت خوبصورت تھی اور یہ اونٹوں کو ہانکنے کے لیے جب حدی کو بلند کرتے تھے تو اونٹ بڑا تیز چلتے تھے تو بھرا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں, مردوں کے اونٹوں کے لیے حدیخوانی کر رہے تھے اور انجشا جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو انجشا کی حدی خوانی سے اونٹوں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا تو آپ سر سے مخاطب ہو کر فرمایا آہستہ آہستہ یہ شیشے کے آبگین ہیں اور بخاری نے حدیث المساجد میں ارج کے بعد پانچویں منزل کا نام ہرشی ذکر کیا گیا ہے اور چھٹی منزل وادی عثفان تھی جہاں وسلم نے رات گزاری اور یہ مکہ سے تقریباً چون کلو میٹر میٹر کے فاصلے پر ہے اور بخاری نے اسفان کے بجائے مداؤ زہران کا نام کیا ہے مداؤ زہران خالباً وہی مقام ہے جو آج کل وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ وادی اسفان ہے فرمایا ہود اور سوال علیہ السلام اس وادی سے گزرے ہیں دو سرخ بکریوں پر سوار لب لب پکارتے ہوئے حج کے لیے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہود اور حضرت سوالح کی قبریں اسی وادی میں ہے یہی سوراخہ بن جاشم نے حضور وسلم سے درخواست کی کہ حج کران کے بارے میں اتنا آسان اور واضح بیان دیں جسے ہم لوگ جیسے ہم لوگ آج ہی پیدا ہوئے ہیں علیہ وسلم کی ساتھی منزل مکہ سے تقریباً نو میل کے فاصلے پر صرف کے مقام پر تھی یہی وہ مقام ہے جہاں آپ نے عمر قضا کے موقع پر حضرت ممونہ سے نکاح کیا اس مقام پر اکاون ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا حضرت میمونہ نے اور یہیں ایک درخت کے نیچون کی قبر بھی موجود ہے صرف کے مقام پر آپ سسن میں غسل بھی فرمایا اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیریڈ ہو گئے وہ سے وہ بھی انہوں نے حج کے ساتھ عمری کی نیت بھی کر رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں رو رہی ہو شاید ایام آ بولی ہاں یہی ہوا ہے فرمایا روتی کیوں ہو یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی وہ سب کچھ کرو جو ایک حاج کرتا ہے بس بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ صرفی کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے مسئلے پر صحابہ سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہو وہ چاہے تو اپنے حج کے احرام کو عمرے کے لیے کر لے یعنی حج تمدو کر لے اور جس کے ساتھ قربانی ہو وہ نہ کرے ابن شاہ شام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جن کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ صرف عمرے کی نیت کر لے سرف سے روانہ ہو کر حضور صلم مکہ اور تنیم کے درمیان وادی زیت ہوا میں اترے جو اب ابار اظہار کے نام سے معروف ہے ابار الظہار یہیں قیام فرمایا نماز صبح کے بعد حضور سم نے غسل کیا مالک کے نزدیک یہ غسل برائے طواف تھا باقی آئمہ کے نزدیک غسل برائے دخول مکہ بہرحال چار ذی الحجہ کو اتوار کے روز صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہو گئے وادی ازراک سے گزرے تو فرمایا گویا میں موسا علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اللہ نبینہ سلاۃ وسلام کے وہ زور زور سے لبیک لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں دیگر روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے دن چڑھے آپ مکہ سے معاہدہ حجون اور جنت المعلہ کے راستے سے مکہ میں داخل ہوئے مدینہ سے مکہ کا یہ سفر نو دن میں طے ہوا خاندان بنی ہاشم کے بچوں نے آمد آمد کی خبر سنی تو خوشی سے باہر نکل آئے راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد محبت سے اونٹ پر کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیا وآخر عن الحبد للہ رب اللہ اب مکہ میں داخلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسطیں بتائیں گے